ایک اور سوال آڈیو سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک پتھر ہے جس کا نام موئے نجف ہے لوگوں میں کہاوت مشہور ہے کہ اس کے اندر حضرت علی کے بال مبارک ہوتے ہیں بعض لوگ یہ ہی کہتے ہیں کہ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہوتے ہیں کیا ایسا عقیدہ رکھنا درست ہے اس کی کیا حقیقت ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دیکھیں اس کی کوئی اطلاع درایتاً روایتاً تو نہیں ملتی کہ اس پتھر کے اندر ایسے مئ مبارک موجود ہوں البتہ منہ نجف کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بہت میں نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں بلوری چمک کا سفید گرے ہلکا پیازی رنگ کا دیدہ زیب قدرتی خوش شفاف پتھر ہے اس میں بالوں کے مثل متوازی و غیر متوازی سیاہ پیلی سنہری لکی رہیں ہوتی ہیں جو کہ باہر سے بالوں کی طرح نظر آتی ہیں یہ دنیا میں بہت سے ممالک میں نکلتا ہے پاکستان میں بھی یہ بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے اس کو روٹائل کوڈس بھی کہا جاتا ہے یہ جتنا صاف شفاف ہو اتنا ہی قیمتی ہوتا ہے پہلے پہل یہ صرف کالے رنگ کی وینس یعنی بالوں و نما دھاریوں میں دستیاب تھا اب ان میں سے کچھ وینس بہت باریک ہوتی ہیں اور کچھ کافی موٹی پھر زمانہ گزرتے گزرتے سنہرے اور سبز بالوں والے مئ نجب بھی دریافت ہو گئے اس پتھر کی ہارڈنیس سات ہے سیون اب یہ ہارڈنیس جو اس طرح جانتے ہوں گے پتھروں کے بارے میں تو وہ سیون کی ہارڈنیس کو سمجھتے ہوں گے بنیادی طور پر یہ بھی سلیکون ڈائی آکسائڈ ہے مزاج میں معتدل اور اس پتھر کے اثرات بھی در نجب سے ملتے جلتے ہیں ابھی اللہ تعالیٰ بہتر جانے کہ اس کی تاثیر وغیرہ کے بارے میں بہرحال اس کے اوپر عقیدہ رکھنا نہ رکھنا کوئی ایسا ضرورت دینی سے نہیں ہے کہ در نجف کی کوئی تاثیر ہے یا نہیں ہے البتہ در نجف پتھر ہوتا ضرور ہے اور اس کی جو خاصیات ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو عرض کر دی لیکن یہ بات کہ اس کے اندر موئے مبارک ہوتے ہیں ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری میں نے علماء مفتیان نہ اکرام سے بھی رابطہ کیا تو کہیں سے یہ اس کے بارے میں کسی کے علم میں یہ بات نہیں ملی ہے تو ایسی بات کو اعتقاد رکھنا یہ ای سر کوئی ضروری نہیں ہے واللہ تعالیٰ عالم